والسلام نبی اللہ وعلی آلک نور اللہ مزنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ کامیابی کا راستہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ماہ رمضان مبارک کی نوی شب ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اشرہ رحمت اب ہم سے جدا ہونے والا ہے کل اس کی تصویر شب ہوگی بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزرتا جا رہا ہے اور ہم نہ جانے اس کی درست طریقے پر تعظیم کر پا رہے ہیں یا نہیں یا ہر کوئی اپنے اپنے حال کو جان سکتا ہے خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اشراء رحمت کے صدقے میں ہم سب پر اپنے رحمت اور اپنے فضل و کرم کا می برسائے ہم اس سلسلے میں جو شروع میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں تو آئیے پہلے ہم زکوات کا نصاب سنتے ہیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو دور الفت سنت کا نمبر بھی بیان کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کا نصاب کیا ہے سات جولائی دو ہزار چودہ زکوت کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے چاندی کے حساب سے یہ تھا ہمارا نصاب اور اب آپ دیکھیے دارالفتا ال سنت کا وہ نمبر جس پر آپ ابھی کال کر اپنی زکوٰۃ کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ رات آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک کا یہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ظاہر پھر عشاء کی اذان ہو جاتی ہے اور پھر ترابی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے بھی پڑنی ہوتی ہے عشاء کے بعد تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یہ نمبر زیرو تھری پر کال کر سکتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مدنی چنے کے ناظرین صاحبہ کرام علیم و ردوان کا ایک گروہ سرکار مدینہ راحت قلو و سینا فیض گنجینہ صاحب موتر پسینہ باعث نظر سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان سن کر ایک روز حضرت سین عثمان بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوئی جمع ہوئے ایک گروہ چند صاحبہ رونے نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزارا کریں گے بستر پر لیٹیں گے نہیں گوشت چکنائی نہیں کھائیں گے عورتوں سے جدا رہیں گے خوشبو نہیں لگائیں گے اس طرح کی انہوں نے آپس میں عہد کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ حرام نہ ٹھہراؤ ستھری چیزیں اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند حد سے بھرنے والے اللہ کو ناپسند ہے تو لا تو ہر یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور آگے اعتدال کا میانہ روی کا ہمیں اس آیت کردیمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے درس دیا کہ حلال کی ان چیزوں کو مطلب یہ کہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو بولا ٹانگ اور حد سے نہ بڑو ان اللہ لا يحب المعتین کہ بے شک حد سے برنے والے اللہ کو ناپسند ہیں تو یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے بیان کی اور اس میں جو واضح طور پر جو اشاد ہوا ان اللہ لا يحب المعتین کے بے شک حد سے بھرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں لا یحب موتے دیں اللہ تعالی کو پسند نہیں حد سے برنے والے ہیں تو ہمیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کا درس دیا ہے اور حدیث پاگ میں بھی اعتدال کے بارے میں بڑے واضح طور پر ارشادات آئے تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال یعنی میانہ روی کے متعلق میں کچھ مدنی فل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح دین اسلام میں ہمیں عبادات معاملات میں بھی میاں روی کا درس دیا ہے سورہ فرقان میں بھی اس طرح کا بیان ملتا ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرچ میانہ روی سے ہوتا ہے یہ سورہ فرقان کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نہ خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں تنگی سے کام لیتے ہیں ان کا خرچ میانہ روی سے ہوتا ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ ہی اس کو پوری طرح کھول دے کہ بیٹھا رہے ملامت زدہ تھکہ ہارا تو یہ مضامین جو ہیں یہ ہمیں اعتدال روی بیلنس کا ہمیں درس دے رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان پر چند مدنی پور بیان کروں گا پھر ہمارے دوسرے حصے کا بھی سلسلہ رہتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ہمیں اس معاملے میں اپنے کسی بھی موضوع پر ہمیں اپنے تاثرات وغیرہ دیتے ہیں اور پھر ہم آپ کی کچھ نہ کچھ آخر میں کالس بھی لیتے ہیں دوران سلسلہ بھی بعدوں کا کالس لینے کا سلسلہ رہ جاتا ہے سنا میں آپ کو پہلے حدیث ایک سناتا ہوں کہ امر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے اور اسے اعتدال میانہ روی کے عنوان پر آپ سننے کی کوشش کیجئے کہ اسلام ہمیں اعتدال کا میانہ روی کا بیلنس کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے چنانچہ اب المنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گزری ابل مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تائدہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یہ ہولا بنت طویت ہیں لوگ کہتے ہیں یہ رات بھر نہیں سوتی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے شاد فرمایا رات بھر نہیں سوتی اتنا عمل کیا کرو اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو با خدا اللہ تعالی نہیں اکتاائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے ایک حدیث دوسری حدیث سنیے حضرت ان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اس مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاط فرما یہ کیا ہے صاحبہ کرام علی رضوان نے ارض کی یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی تاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا اس رسی کو کھول دو تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے اور جب اس پر تھکن یا سستی تاریخ ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے ایک اور حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو میں نے کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف تین روزے رکھ لیا کرو میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں ارشاد فرمایا تمہاری بیوی بی کا تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعود علاء نبی جین صلاحت السلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دعود علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے اشاع فرمائے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو ہر ماہ میں ایک قرآن پر ختم کیا کرو میں کی نے رسول اللہ میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں ارشاد فرما پھر بیس دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو میں نرس کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں ایشا فرمایا پھر دس روز میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو میں نرس کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں ارشاد فرمایا پھر سات دن میں قرآن ختم کر لیا کرو اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو کیونکہ تمہاری بیوی بی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تو یہ بڑی خوبصورت بڑی واضح اور الحمد اعتدال اور میانہ روی کے متعلق بڑا پیارا بیان بچے اور پیارے اسٹائم بھائی ان تین حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو میاں روی اعتدال کے ساتھ رکھے مگر آپ صحبی کا جذبہ دیکھیے کہ میں اسے زیادہ کر سکتا ہوں میں اسے زیادہ کر سکتا ہوں ہم جان چھوڑانے والی باتیں کرتے ہیں اور ان کو عبادت کا ذوق عبادت کا شوق وہ ایک اپنی جگہ پر ان کا یہ عبادت کا ذوق عبادت کا شوق اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کا ان کا جذبہ تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین فطرت لے کر آئے ہیں اور ہمیں بالکل ایک ایسا ایک نظام دیا ہے کہ دین پر چلنے والا نمازیں بھی درست پڑتا ہے نمازیں پوری پڑھنی ہے مگر ان کی نوافل کی کسرت کس قدر زیادہ جیسے میں نے پچھلے دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یا امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا کہ آپ روز کے تین سو نوافل ادا کرتے تھے اور جب آپ کو کوڑے مارے گئے اور جو مسئلہ ہو آپ کے ساتھ جس سے آپ پر کمزوری کے آسار ظاہر ہوئے تو آپ نے اس کی تعداد کم کر دی کم تعداد میں بھی روز کے ڈیڑھ سو نوافل تھے ہم سے تو فرائض پورے نہیں پڑھے جاتے ہم سے تو قرآن کی تلاوت بھی ہو پاتی درست نہیں ہو پاتی پڑھنا بھی نہیں آتا تھے صحیح مہینوں میں اور قرآن پڑھتے بھی کتنا ہے ہم لوگ بازوں سے تو معاذ اللہ فرض روزے نہیں رکھے جاتے کمال آپ غور کیجئے فرض روزے نہیں رکھے جاتے جبکہ نو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم روزے فرض کیے اور بعض لوگ تو وہ تراوی کے لیے جاتے ہیں جوش میں پھر تراوی بھول جاتے ہیں تراوی چھوڑ دیتے ہیں عجیب و غریب حالت ہے ایسے تھکتے ہیں کہ وہ جاتے تو تین دن کی اور آٹھ دن کی اور پتہ نہیں کتنے دنوں کی تراوی کے لیے وہ ڈر رہتے ہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہی آپ ایک تعداد ہوتی ہوگی جو امام صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوگی مگر مجھے پتا ہے اس کا بیٹھے رہتے ہیں امام صاحب کارات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جانا تین دن کی قرآن کا ختم کرنے کے لیے گئے تھے تین دن تو آپ نے کیا قرآن ختم کیا آپ تو بیٹھے رہے رہتے آپ نے قیام کیا ہی وہ جیسے ہی امام صاحب کو کھینچتے تھے نا تالم وہ جیسا ان کو پتا کہ رکو ہونے والا بھی کھڑے ہوئے اس کے بعد امام صاحب کی کارا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے صاحب نے پھر بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ تو وہ تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا یہ تین دن والوں میں پڑھتے ہیں اب امام صاحب فجر کی نماز میں تھوڑی سی لمبی قیداد کرتے تھے آپ کو تکلیف ہوتی تھی عشاء میں تھوڑی سی لمبی کراد کرتے تھے تو آپ سے پڑھی نہیں جاتی تھی اور پھر آپ اتنی لمبی لمبی تلاوت سننے کے لیے کہ جناب وہ روز کے دس پارے امام صاحب پڑھیں گے یا روز کے بارہ پارے پڑھیں گے اور روز کے بارہ پارے آپ کھڑے ہو کر سنیں گے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کیا آپ کی یہاں نیت کیا ہے جو درست قرآن پڑھتے ہیں پڑھنے والا بھی درست اور پڑھنے والے بھی درست کوئی مانے شرعی نہیں ہے اور وہ قرآن پورا سن لیتے ہیں اور جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ پورا قرآن سنے اور پڑھنے والا بھی درست ہو لوسبینہ چباتا ہو اور بھی جو اس کے شریع احکام کام ہے وہ سارے بجا لاتا ہو تو یہ ایک الگ بیس ہو گئی نا مگر یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے اور یہی موضوع ان شاء اللہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے کہ ہمارے یہ جو تین روزہ اور پانچ روزہ اور سات روزہ والے جو ہیں یہ خود بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں خیر بات تھی اعتدال کی میاں روی کی کہ ایک پورا ایک فیملی انفراسٹرکچر ہے ہمارے ساتھ ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے تاکہ ایک خوبصورت اور ایک بہترین معاشرہ بن سکے کھائے نہ خائی کی سختی پیدا نہیں کی جاتی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین آسان ہے جو شخص اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا ایک اور حدیث ہے تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو سور بقرہ میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا تو ان شارٹ یہ میرے میٹھے اور پہلے بھائیوں کہ ہم سب کو اعتدال پسندی اور اعتدال والا میانہ روی والا انداز اختیار کرنا چاہیے یہاں تک کہ مالو اسباب کے حوالے سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ ہر چیز میں جیسے میانہ روی کا درس دیا اور اس میانہ روی کے درس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ ہم غربت میں بھی میانہ ربی اختیار کریں اور مالداری میں بھی میانہ روی اختیار کریں لیکن یعنی کسی کے پاس اگر غربت ہے تو غریب آدمی بھی اعتدال کے ساتھ جیئے اور اگر مال ہے تو مالدار بھی اعتدال کے ساتھ جیئے مال آتا ہے ہم اڑا دیتے ہیں اڑا دیتے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو تھے وہ تو سب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا تو آپ نے اڑا دیا نا آپ اعتدال کے ساتھ رہتے بعد کو خرچ کر دیتے پھر اس کے بعد روتے رہتے کہ یار خرچ ہو گیا پیسہ اڑ گیا پیسہ یہاں اڑا دیا وہاں اڑا دیا آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جب چلا جاتا ہے تو دیکھتے رہ جاتے کیا ہو گیا تو جب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال و اسباب عطا کیے ہیں اس میں اعتدال سے کام لیں میانہ روی سے کام لیں قناعت سے کام لیں صبر سے کام لیں شکر سے کام لیں یہ جو پیسے اڑانے والوں کا جو مزاج ہے نا یہ درست نہیں ہے یہ جو بھی اگر میرے ایسے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں ایسے نوجوان ہیں یا گھر میں ایسی خواتین ہیں جو بے دردی کے ساتھ پیسہ اڑاتی ہیں اب تو کریڈٹ کارڈ بنا کر دے دیے گھر والوں نے ڈیبٹ کارڈ بنا کر دے دیے گھر والوں نے جائیں مارکیٹ کے اندر کارڈ اسکریچ کیا خریداری کی پیچھے وہ نوٹ کمانے کی مشین ہے نا ابا حضور وہ بڑھتے رہیں گے ہاں تو ابا جان کے پاس آئے گی نا کے پاس آئے وہ بھرتے رہیں گے پیٹرول اڑاتے رہے اب پیٹرول پمپ دینے کی ضرورت نہیں ہے پرچی کاٹ کر دے دی ابا اب حضور بھرتے رہیں گے بے دردی کے ساتھ بجلی اور اے سی کا استعمال کرتے رہے ہاں بل آئے گا ابا اب حضور بھرتے رہیں گے ابا اب حضور بھرتے رہیں گے سب ابا اب حضور بھرتے رہیں گے ابا اب حضور نے تھوڑا سا شروع کیا میں کب تک بھروں گا میں کہاں تک پھروں گا میں کہاں سے پیسے لاؤں تو پتا چلے گا یار ابا اب حضور اب جی آدمی ہے اب یعنی یہ ابا حضور بھی دیکھ لیں کہ تھوڑی دیر پہلے عزت بڑی ہوتی ہے لیکن جہاں ابا حضور نے لگام کھینچی وہ ابا حضور کی گیمتیں شروع ہو گئی اور ابا حضور کے متعلق نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک اپنا ایک مزاج ہے میں نہیں کہتا کہ سارے گھر ایسے ہیں لیکن ایسے گھر ہیں یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ خود بھی کر لیئے تو جو بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں بڑی مشقت سے بعد اوقات باپ والد صاحب کماتے ہیں اس کو اڑایا نہ کریں اڑایا نہ کریں اگر کوئی خرچی والے صاحب نے دی گھر والوں نے دیے تو قدر کریں اور فضول خرچی نہ کریں اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں کر دیں اگر ایسی جگہ خرچ کریں جو کام آئے نا اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں مریں گے تو آپ کو ملے گا نا اللہ کی رحمت سے اور ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں بالکل فضو درد تکلیف ہوتی ہے پھر آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی جی جو میرا یگسٹر طبقہ ہے میرے نوجوان اسلامی بھائی جو بھی کماتے نہیں ہیں اس سے بھی اڑاتے ہیں ان کو نہیں اس بات کا احساس ہوتا کل جب آپ کمانے کے لیے مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ کو اپنے والد صاحب کی قدر ہوگی کہ والد صاحب کیسے کماتے تھے اور کس طرح مطلب کہ وہ اڑایا جاتا ہے تو یہ قدر کرنا سیکھے انشاءاللہ تبارک مطالعہ اس سے مطلب کہ ایک گھر میں بھی ایک اچھا ماحول بنا رہے گا بہت اچھا ماحول بنا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تبارک ایک بیٹا تھا اپنے باپ کی رقم کو بڑے بے دردی کے ساتھ اڑاتا تھا بڑی بے دردی کے ساتھ اڑاتا تھا. تھا باپ نے بھی پھر اس کے ساتھ ترکیب بنائی اور اس کو مطلب کچھ کمانے کی طرف لگایا تو جیسے وہ کما کر لایا تو باپ کے ہاتھ میں تھوڑے روپئے تو باپ نے اس کے روپیہ فاڑ دیا اس کی چیخ نکلی کہ بھائی اتنی محنت سے میں روپیہ کما کر لائی آپ نے روپیہ دیا تو والد صاحب نے کہا بیٹا آج زندگی میں پہلی دفعہ تیری ہاتھ کی کئی چھوٹی سی رقم کی چھوٹی سی اماؤنٹ کو میں نے تیرے سامنے بے حدردی سے پھارا تجھے تکلیف ہوئی اور تو آج تک جو میری رقم کو بے دردی کے ساتھ اڑاتا رہا تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی تجھے نہیں احساس ہوتا تھا کہ آپ کے والد صاحب کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی اب اس کا ماتھا ٹھنگا کہ میں اپنے والی صاحب کے ساتھ کیا کرتا تھا تو ایک آش کے ہر معاملے میں ہمیں اعتدال اور میانہ رکھی کنجوسی بھی نہ ہو بخل بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا دے دے کہ بھی محتاج ہو جائے پیچھے گھر والے محتاج ہو جائیں اعتدال کے ساتھ عبادت میں بھی اعتدال معاملات میں بھی اعتدال خرچ وغیرہ میں بھی ہر چیز میں اعتدال اور میانہ ربی سے کام لے مزید عرض کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک شخص کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے کرام نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں نہ سائے میں آئے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا اور روزہ رکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماس سے کہو بات کرے سائے میں آئے اور بیٹھ بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے اعتدال کا درس دیا اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی یعنی حج کے لیے حرم شریف کعبہ شریف انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق فتویٰ معلوم کروں تو آپ نے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو ارشاد فرمایا وہ حج کو جائے اور سوار ہو حضرت انس سعودی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو چل نہیں سکتا تھا اسے اس کے دو بیٹے پکڑ کر چلا رہے تھے آپ نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا اس نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی تھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے مستگنی ہے کہ یہ اپنے نفس کو عذاب دے اور اس کو سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ چند اعتدال کے متعلق عبادات وغیرہ سے متعلق تھے اعتدال سے متعلق چند مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اعتدال والا مزاج عطا فرمائے میانہ روی والا مزاج عطا فرمائے اور دین اور اسلام کے جو خوبصورت اصول ہے ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے ہمارا دین بہت اچھا ہے اس میں بڑی مطلب کے راہیں ہیں اس میں بہت خوشادگی ہے بہت خوشادگی ہے ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے اور جہاں پر اسلام نے کہیں اس طرح کے اصول بیان کیے ہیں تو وہ بھی ہماری پوری ایک زندگی کے بہترین انداز کو ڈھالنے اور معاشرے کو بہترین انداز میں رکھنے کے لیے بہت سارے اصول بنائے گئے تو اپنے دین سے اپنے اسلام سے اپنے مذہب سے محبت کیجئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جو انداز تھا یہی سب سے بہتر اور سب سے آئیڈیل ہے قرآن کہتا ہے لقت کانسفت الحسنہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے بہترین نمونہ عمل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا ہو گیا آشیقان رمضان اے نے رسول کہ ہم ہمارے دین ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب کو چھوڑ کر ہم ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہم جو ہمارے آکا پر ایمان نہیں لائے اس پر غور کیجیے سوچتے رہیے جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے حال کو دیکھیے اپنے گھر کو دیکھیے اپنے ماحول کو دیکھیے آپ اپنی شادیاں دیکھیے اپنے بچوں کے منگنیاں دیکھیے اپنی عید منانے کا انداز دیکھیے سب سب کچھ دیکھیے ہمارا کلچر ایسا لگتا ہے تبدیل ہو گیا ہے ہمارا ماحول جیسے تبدیل ہو گیا ہے ہم لوگ ہر چیز میں اوور ہو جاتے ہیں جو دین اور اسلام ہمیں درس ہے اس پر رہنے کی کوشش کریں گے زندگی بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ ماحول بھی اچھا رہے گا گھر کا انداز بھی اچھا رہے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیں چلتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی جانب کہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے دیگر عشقان رسول ہم سے کس موضوع پر کیا کہنے جا رہے ہیں آئیے سنتے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ پانچ دن میں جو پڑھ لیں گے اور باقی میں پھر اپنی عیاشی میں خلافات زندگی یہاں کاروبار کی وجہ ہوتے ہیں اسی لیے وہ پانچ روزہ پڑتا ہے کوئی دس روزہ پڑتا ہے ہم لوگ یہاں دس روزہ میں کرتے ہیں پانچ روزہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھ لے کے بعد مقصد یہ نہیں ہوتا فارغ ہو جائے اپنی سہولت آدمی دیکھتا ہے مارکیٹوں میں ہوتا ہے کسی کو مارکیٹوں میں جانا ہوتا ہے یہ دس پڑھ کے مارکیٹ میں ترتیب سے پڑھتے رہتے ہیں یہاں پورا ہو جاتا ہے نا باقی ٹائم نہیں ہوتا ہے نا, کام کرتے ہیں بھائی وہ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹور لگانے ہوتے ہیں وہ ہیں جب اپنی اپنی طریقے سے کرتے ہیں تو یہ آگے کام ایسا ہے کہ ٹائم نہ ملے چھ روزہ ترابی پڑ کے اپنا کام کام میں لگ جاتا ہے یہ یہ صرف ہمیں وقت نہیں مل پاتا اس کی وجہ سے ہم چھ روزہ ترابی پڑتے ہیں یہاں مارکیٹ والے ہیں چھ روزہ پڑھ کے قرآن سن لیتے جو واجب ہے وہ ہم پورا اس کے بعد پھر مطلب کہ دو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دو بندے نوافل پڑھ کے آ جاتے ہیں بیس اقاط کے تیس روزہ ہونا چاہیے بارہ وہ شارٹ کٹ میں والی بات ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاروباری کے لیے آتی ہے دکانیں کھلتی ہیں تو وہ چھ روزہ کے بعد ہی کھلتی ہے دکاندار وغیرہ جن کو دکانیں بعد میں کھولنی ہی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں کاموں سے ٹائم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے سال کا یہی مہینہ آتا ہے اس لیے چھ روزہ میں شرکت ہو گیا اس لیے فارغ ہو جاتے ہیں چھ روزہ میں یہ کہ ہمارا قرآن ختم ہو جاتا ہے چھ روز پڑھ لی میں اس کے بعد دکان کا حساب <سؤال> کتابیں دکانیں وغیرہ کھولیں گے ختم ہو جائے گا نا کا سلسلہ جاری رہے گا نماز پھر دکان پہ ہی ہے ایک آئے گا ہی آئے گا شہر روزہ کے بعد ہی ہم لوگ کام دندے میں لگ جاتے ہیں شیر روزہ میں ختم خران میں ہے باقی ترابی جس کا وہ اپنی پڑھ لے باقی جماعت پڑھ لے کم سے کم ایک سندر تو ادا ہوگا کہ قرآن پہ ختم ہو گیا یہاں پہ چھ روزہ ہم پڑھنے کے بعد آسانی سے کہیں بھی اگر ہم کہیں جیسے ہماری شاپ ہے اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں کا ایسا ہوتا گھر پہ ہوتے تو پھر وہاں پہ کسی مسجد میں پھر اس کے بعد کسی بھی مسجد میں ہم آسانی سے ترابی اپنی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ قرآن پورا مکمل کرنے کے بعد مارکیٹ ایریا اس کے بعد بازار کھلتا ہے تو مارکیٹ کی سب دکانیں کھلتی ہیں جو لوگ کاروباری ہیں وہ چھ روزہ پڑھ لیتے چھ روزہ میں یہ کم کم قرآن شریف تو پورا سن دکان دکان دکان کاروبار مارکیٹ دکان کاروبار مارکیٹ دکان کاروبار مارکیٹ اب اگر ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو واقعی درست طور پر قرآن سنتے ہیں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی شرعی اس میں مطلب کہ مسائل نہیں ہوتے نہ قرآن سنانے والا بھی مطلب جیسے سے کہ درست ہو قرآن سنانے والا بھی جو بھی حافظ صاحب ہیں یہ بھی درست ہیں قرآن جو سب پڑھا گیا وہ بھی درست تھا اور انہوں نے بھی قرآن تراوی دروست دروست ادا کی یقیناً یہ ایک ہے کہ ان کا چلے ایک قرآن پاک جو سننے کا تھا ختم ہو گیا لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی تراوی کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے کیا آپ اسی طرح تراوی میں اول تاخیر کھڑے رہتے ہیں سنتے ہیں اور جو حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے کیا وہ بھی بالکل درست تھا اس معاملے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے کچھ بھی نہیں ہوتی اور پھر جو یہ تین روزہ اور سات روزہ اور اس طرح کی تالابیاں پڑھ لیتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بعض اوقات دیکھیں میں متعلق نہیں کہتا سب کے لیے نہیں کہتا لیکن بعض اوقات ایک تعداد ہوتی جو یہاں بھی اپنے نفس کے دھوکے میں آئی ہوئی ہوتی ہے ایک دھوکا ہوتا ہے نسخ کا کہ یار یہ جو ہے یہ کیا ہے پڑھنے نہیں ہوتی بعد میں وہ جو پڑھی ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھی وہ بھی گپے شپے مارے بیٹھے رہتے تھے امام صاحب قرآن پڑھتے تھے یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے پتہ ہے کہ یہ سات منٹ آٹھ منٹ دس منٹ کے بعد رکو ہونا ہے سات آٹھ منٹ کے بعد ٹائم ہوتا ہے کیا آپ اس دوران موبائل فون لے کر میسیجز کے اندر اور نیٹ کے اندر آپ نہیں لگے رہتے تھے تلاوی کے اندر آپ خود سوچیے مطلب کس کو دکھانے کے لیے اب تراوی پڑھ رہے ہیں کس کے لئے تراوی پڑھ رہے ہیں عبادت تو اللہ کے لیے تراوی پڑنی تو اللہ کے لئے اور صرف تین روزہ ہی تو نہیں ہے سات روزہ ہی تو نہیں ہے جب اگر واقعی ایک وقت میں پورا قرآن رمضان و ختم کرنے کا جذبہ ہے تو اس کے بعد جو دیگر جو اوقات ہیں یا دیگر جو ہمارے راتے ہیں اس میں تو آپ تراوی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو تراوی پوری پڑھیں پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اس انداز پر کہ مارکیٹیں کھلیں گے مارکیٹیں کھلیں گی تو مارکیٹوں کی رونق بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں میں ویسے ہی ایک اپنا اپنے طور پر ایک آپ کو ناقص مشورہ عرض کروں گا کہ کوشش کیجیے یہ ماہ رمضان عبادت میں گزرے جو مجبور ہے وہ معذور ہے ظاہر ہے کہ لیکن ہر ایک کے کاروبار اور کام کاج کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے لیکن اب مارکیٹوں کا جو حال ہے وہ حال ہے عبادت کی طرف آئیے ریاضت کی طرف آئیے دن کو روزہ رکھنا رات کو قیام کرنا یعنی ترابی پڑھنا بڑی عبادتیں ہیں بڑا اس میں ثواب ہے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترابی پڑھنے کے جو بیان موجود ہیں پھر جماعت کے ساتھ فاروق اعظم نے تراویح پر جمع کیا یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں اس میں میرا ناقص مشورہ ہے میرے پیارے اس بھائیو برائے کرم پوری ترابی پڑھیے اور جو تین روزہ یا سات روزہ پڑھ کر فارغ ہو گئے یہ اگر سن رہے ہیں تو برائے کرم آپ روزانہ تراوی کی بیس رکھتے ہیں عشا کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراوی پوری کر لیجئے اس کے بعد پھر تفریق کرنے کے بجائے گناہوں میں پڑنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں لگے رہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قول سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میں خرشید بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے کُلندازی کی موٹر سائیکلوں لگی لیکن اس میں سود کا مسئلہ وغیرہ آ رہا تھا تو اسی لیے میں نے وہ چھوڑ دی لیکن اس کے چھوڑنے سے میں قرض میں آ گیا ہوں اور اب میں قرض نہیں دے سکتا لوگوں کو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور نیت میری یہی ہے کہ میرے پاس آئیں اور میں دے دوں کیا میں گنہ گار ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا یہ سوال کا جواب دے دیجیے مہربانی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ قرض ادا کرنے کی نیت تو رکھتے ہیں اب آپ سے غلطی ہو گئی اور وہ سودی پڑنے معاملے میں پڑھنے سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس دوران جو گناہ ہوئے ہیں اگر ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معرمائے یا کہنے سود میں پرنا خود ہی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اب آپ قرض میں آگے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو قرض جس سے آپ نے لیا ہے اس کو ساری صورت حال بتا دیں اور اس سے مہلت دے لیں اور جب آپ کی قرض دینے کی نیت ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے اور اس کے اوراد وظائف بھی پڑھتے رہیں نماز کے بعد بھی پڑھنے کے اس کی دعائیں ہوتی ہیں مدنی پنصورے میں قرض اتارنے کا وظیفہ موجود ہے یہ آپ پڑھ لیجیے ان اللہ امید ہے کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کو سکون قل بھی امید ہے کہ نصیب ہوگا اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نویب ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری شاپ پر اکثر لوگ آتے ہیں جو کہ کوئی سامان خریدتے ہیں جیسے کہ کوئی چیز خریدی تین سو روپے میں اور اس کے بعد وہ پٹی بنواتے ہیں تین سو چالیس روپے پچاس روپے اور اپنے آفس میں شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز تین سو پچاس روپے کی خریدی اس طریقے سے ان کو پچاس روپے زیادہ آفس سے ملتے ہیں تو کیا ہمارے لیے پرچی بنانا درست ہے اور کیا ایسے لوگوں کے لیے اس طریقے سے پچاس روپے لینا درست ہے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی پرچی بنا رہا ہے تو آپ بالکل پرچی نہ بنائیں کیونکہ وہ آگے دھوکہ دے رہا ہے خیانت کر رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے تو قرآن پاک نے بڑے واضح طور پر ہمیں ارشاد فرمایا ولاسم وَلَا ودوان گنا اور برائی میں کسی کی مدد نہ کرو تو بلکل یہاں بالکل مدد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ اللہ توفیق دے تو اس کو اس وقت نیکی کی دعوت دیجیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو جھوٹ ہے آپ کا تو کچھ بھی نہیں یار آپ نے تو تین سو لے لیا ہے اس کو تین سو روپئے دے دیے ہاں یہ ہوگا کہ بولا ٹھیک ہے میں تم سے نہیں خریدتا میں کسی اور سے خرید لوں گا ٹھیک ہے آپ کسی اور سے خریدنا چاہیں تو کسی اور سے خرید لیجئے میں جھوٹ اور دھوکے میں اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں یہ پیٹرول پمپر بھی اس طرح کرتے ہیں یہ عموماً پرچیزر جو ہوتے ہیں نا فیکٹری میں اس طرح بڑی جگہ پرچیزر یہ ان کی بڑی اس میں بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ پرچیزر اس طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں اور بعض دکاندار ہوتے ہیں جو اس طرح کے پرچیزر ڈھونڈتے ہیں کہ سے خریدو ہم تو پرچیز بنا دیں گے تو وہ دو نمبر کی پرچے بنا دیتے ہیں وہ دو نمبر کی پرچی جمع کرواتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں سیٹ کو اور اس طرح اپنے لیے حرام روزی جمع کرتے ہیں اور حرام کے لقمے خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں یہ گھر والے بھی جو ہے نا یہ بھی اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں کہ برائے کرم آپ حرام روزی مت کمائیے کیونکہ آپ بھی تو گھر والے ہیں اس وجہ سے مگر میں مدنی چینل پر بیان کر رہا ہوں تو یقیناً گھر والے مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو سمجھائیے کہ برائے کرم آپ ہمارے لیے حرام روزی مت لائیے گا ہمیں حرام روزی سے بچا کر رکھیے گا حلال کمائیے ہم آپ کی حلال روزی کھا کر تھوڑی بہت مصیبت پریشانی غربت کو برداشت کر لیں گے لیکن ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکے گی اس لیے ہر اسلامی ہر بھن... جو ہمارے مدی چنع کے ناظرین جو فیملیز ہیں میں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں یہ واقعات ملتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ پہلے کے یہ دو گزرا ہے کہ وہ جب شوہر کمانے کے لیے نکلتا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے یعنی بچے والد کو اور بیوی شوہر کو یہ کہتے ہیں کہ برائے کرم حرام روسی مت کمائے گا ہم پر رحم کیجئے گا ہم دنیا میں کم آمدنی کی وجہ سے مصیبت وغیرہ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم جہنم کی کا اضاف برداشت نہیں کر سکتے تو یہ تو ہر گھر کو چاہیے ایسا نہیں کہ کما کر آ رہے ہیں موج لگی ہوئی ہے تو اب آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے موج لگا دی اور اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرے اور اگر گھر والے بھی جہنم اس حرام آمدنی پہ خوش ہیں تو غور کر لیجئے یہ درست نہیں ہے پھر کہتے ہیں گھر میں اتنا اتفاقی ہے لڑائیں جھگڑے ہیں برکت نہیں ہے یہ وہ اپنی آمدنی پہ غور کریں اپنے روزگار پہ غور کریں اپنے جھوٹ اور اپنے فرے پر اپنے بدیا نتی پر غور کریں اپنی گندی نیتوں پر غور کریں اس کے بعد بات, بات کریں آپ نے گھر کے اندر لا کر کیا رکھا ہے اس پر غور کیجئے آپ کے گھر میں اگر حرام روزی کا یہ سب کچھ آیا ہوا ہے حرام مال کا آیا ہوا ہے رشوتوں کا آیا ہوا ہے سود کا آیا ہوا ہے اور یہ خیانت کا آیا ہوا ہے تو گھر میں کہاں سے آپ کو برکت اور سکون و محبت اور آسانی ملے گی کہاں سے دلوں میں اتفاق پیدا ہوگا دولت آپ کے لیے آسائش لے کر آ گئی مگر دولت آپ کے لیے محبت لے کر نہیں آئی دولت آپ کے لیے راحت لے کر نہیں آئی ہے اس کو غور کر لیجئے جو میں ارض کر رہا ہوں بات بڑی ہے یا بات چھوٹی ہے ہر ایک اپنی آمدنی پر ضرور غور کرے کون سنائیے علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بات کر رہا ہوں فیصلہ بار سے جی میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں مجھے بہت رکاوٹیں حاصل ہوتی ہیں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں پہلے بہت ٹھیک ہوتا ہے بعد میں اچانک ہی کام میرا ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی مجھے گلفہ یا کوئی دیکھیے کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انشاءاللہ کام میں برکت نصیب ہوگی اور کچھ نہ کو صدقہ وہ خیرات کر لیا کریں پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جو کام آپ شروع کر چکے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں مجھے میرے کاروبار میں اور روزگار میں برکت ہوتی ہے صحیح چل رہا ہوتا ہے بعد میں تو اب یہ دیکھیے کہ وہ کون سے مسائل ہیں اس میں کچھ کاروباری لوگوں سے مشورہ کریں تجارتی طور پر جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے مشورہ کریں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے تو بعض اوقات بزنس چلانے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور طریقہ کار درست نہیں ہوتا اور بات بات پر ایک مطلب بار بار ایک ہی مسٹیک جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی لاس کر جاتا ہے واضح ہوتا جذباتی ہی ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت اٹھتے ہیں پٹھا کر کے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر کر کے بیٹھتے ہیں یہ ایک میرا ایک کاروباری طور پر ایک مذنی مشورہ تھا دوسرا یہ کہ ان اسباب پر غور کیجئے جس سے برکت چلی جاتی ہے روزی میں برکت چلی جاتی ہے کاروبار میں تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی ڈیلنگ نہ ہو جس میں سود میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہو کوئی جھوٹ میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہو اور پھر ایسا ہوتا ہو کہ آدمی سے کاروبار بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے اور کاروبار سے برکت بھی چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس طرح کچھ غور کریں گے تو اللہ نے چاہ تو راستہ کھلے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حلال بھی عطا فرمائے اور اس سے مستقط برکت بھی عطا فرمائے اور کون سنائیے محمد افضل بات کر رہا ہوں کراچی کراچی سے جی میرا سوال یہ ہے کہ تیس روزہ تراوی جو ستائیس روزہ تراوی پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی کم بیش جو ہے تلاوت کرنے والے لفظ چھپا جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور جو ہے سمجھنا ہے تو ہم کیا کنٹینیو وہی تراوی رکھیں یا جگہ چینج کر دیں دیکھیے لفظ چبانے کا جو تراویح کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے فیدان رمضان میں فیدان تراوی ہے لکھتے ہیں افسوس آج کل دینی معاملات میں سستی کا دور دورہ ہے عموماً تراویح میں قرآن مجید ایک بار بھی صفحی معائنوں میں ختم نہیں ہو پاتا قرآن پاک ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھیر ٹھیر کر پڑھنا چاہیے مگر حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو لوگوں کے لوگ اس کے ساتھ تراوی پڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور وہی حافظ پسند کیا جاتا ہے جو تراوی سے جلد فارغ کر دے یاد رکھیں تراوی کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف حرف چبانا حرف چبا جانا یہ حرام ہے اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ ثقیب پورے قرآن مجید میں صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی لہذا کسی آیت میں کوئی حرف چب گیا یا اپنے مخرج سے نہ نکلا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ پڑیے اور درست پڑھ کر پھر آگے بڑھیے تو یہ لفظ چبانے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست ترابی پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور درست ترابی پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جی اور کال سنائیے جی ویڈیو چلا دیجئے سینڈ اتنی پرمیشن نہیں جائے گا کہ تیس دن تک تیس روزہ ترابی پڑے اس وجہ سے چھ روزہ ترابی پڑھ کے سن کر ایک قرآن شریف سن کے دل کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی رمضان شریف میں کچھ ایک قرآن شریف سنا اور ہم نے ترابی پڑھی ہمیں کوئی اچھی ایڈوائز دیں کہ بھائی چھ روزہ ترابی کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جس میں آپ کا سیٹ بھی ناراض نہیں ہو سکتا آپ کے کاروبار بھی ہو سکتا ہے اور یہ معاملات بھی ہو سکتا ہے حدیث کے حوالے سے ہمیں بالکل بتائیں آج عمران کو اللہ صحت دے زندگی دے دعوت اسلامی سدا باہر رہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم یہ چھ روزہ ترابی پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری ایک سنت جو ہوتی ہے قرآن پاک مکمل کرنے کی وہ تو مکمل ہو جاتی ہے اور جو باقی جو ہمیں ترابی پڑھنی ہوتی ہے بیچ لگاتے ہوتی ہیں پورا رمضان اگر وہ ہم نہ پڑھیں تو اس کا گناہ ہوگا فیضان ہیں میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز ترابی رہ جائے تو اسے قضا جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے گی اس کے بعد السلام علیکم میرا نام مل نور مل عالم مل ہے میں یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ترابی کا وقت کب سے کب تک ہے السلام علیکم میرا نام سید محمد جاوید ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ تراوی کی شرعی حکم کیا ہے اور کل رکتیں کتنی ہوتی ہیں اس کی دو سوال کو میں ایک ساتھ جواب دے دیتا ہوں ایک تو وہ تراوی کے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ تراوی ہر عقیل و بالک اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے سنت موقع ہے اس کا ترک جائز نہیں تراوی کی بیس رکتیں ہیں اور سیدنا فاروق اعظم ربضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی سکتے ہی پڑھی جاتی تھی تراوی کی جماعت سنت علل کفایہ ہے اگر مسجد میں سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساعت کے مرتکب ہوئے یعنی برا کیا اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا تراوی کا وقت تراوی کا وقت عشاء کے فرض پڑنے کے بعد سے صبح شادی تک ہے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی یہ یاد رکھیے گا اور جو ہمارے اسلام بھائی نے پوچھا کہ تاراوی نہ پڑھی تو کیا اس کی خزا نہیں ہے نہ پڑی تو رہ گئی افسوس کیجیے اور تراوی مت چھوڑیے کہ یہ سنت موقد ہے اگر اس کی یوں چھوڑتے چلے گئے تو پھر گناہ گار ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ تاراوی پابندی کے ساتھ بیس رختیں پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں شاید میں نے جتنے سوالات کیے تھے اس کے مطابق میں نے جواب دے دیے ایک جو ہمارے اسلامی نے پوچھا کہ ہم پڑھ لیے اب ہم کیا کریں تو آپ بالکل بیس رکھت تراویح کا اہتمام کریں اور اپنی کسی بھی ایسی مسجد کی طرف جائیں جہاں پر کوئی شاری رکاوٹ بھی نہ ہو اور ان کے پیچھے تراوی پڑیں عشاء کی جماعت سے نماز پڑھیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر ترابی سے فارغ ہو جائیں گے اب اتنا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے قرآن پاک سننے کے لیے اتنا وقت تو آپ کو نکالنا پڑے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفی کا تحفظ اگر امل سنت کی زیارت کروا سکتے تو کروا دیں چلیں کال دے دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں راشد اور میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے فون پہ تو اس کا گواہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا وہ میرا نکاح جائز ہے یا پھر میں اس کے لیے کیا کروں نہ اس کے والدین رہتی ہیں اور نہ ہی میرے والدین رہتی ہیں آپ نے فون پر لڑکی سے نکاح کر لیا گواہ بھی نہیں ہے اس معاملے میں میں اس وقت رہنمائی تو نہیں کر سکتا جواب بھی نہیں دے سکتا اگر دارو لفتا ہے لے سر ہو تو کروا دے تو ان سے پوچھ لوں میں جی مدینہ جی یا مجھے جواب بتا دی تو میں ان ان کو جواب بیان کر دیتا ہوں کسی صورت میں کیا جواب ہونا چاہیے نکا منعقد نہیں ہوا چونکہ گواہ شرط ہیں اور فون پر بھی نکاح نہیں ہو سکتا جی مدینہ نا ایجاب و قبول کا یعنی کہ وہ کہا کہ مجھے قبول اس نے کہا مجھے قبول یہی نا یعنی اس کا صحیح جواب کیا دیا جائے گا نکاح نہیں ہوا مدینہ نکا نہیں ہوا جی نکاح نہیں ہوا یہ جواب مجھے جو بتا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی نکاح نہیں ہوا ویسے ماں باپ سے چپ کر نکاح نہیں کیا کرو یار ایسا نہیں کرو یار اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے آئیے میرے صورت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ وہاں کی برکتیں لیتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد